انتم حریص علیکم بالمؤمنین رب رحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تمارک و تعالی کما ذرنا في سنة المقرہ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل كما ورد في سوره النساء ومن احسن الدين ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وَاتَّبَعْ بِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا صدق اللہ العظیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحد اللقطة من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حق ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمين بڑ نوی کے درس کے ضمن میں آج دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمیں پڑھنی ہیں یہ سترویں اور اٹھارہویں حدیثیں ہیں اربعین نووی کی اور ان کا شمار بھی ہونا چاہیے جواب الکلم میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے اونتی تو جواب الکلم مجھے اللہ تعالی کی طرف سے نہای جام کلمات عطا ہوئے یعنی مختصر ترین الفاظ میں اور معانی کا اور ہدایت کا گویا کہ سمندر جو ہے وہ پناہ ہو یہ خاصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام کی ظاہر بات ہے کہ کلام سب سے اعلیٰ احسن الحدیث کتاب اللہ اور اس کے بعد کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے اسی کے حوالے سے دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے اس لیے کہ جو حدیث ہے نمبر سترہ ابھی اعلیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ازا قتل و ازا زبا تم فحسن الزم وفرت ہوں مسلمن اللہ یہاں احسان کا لفظ آ رہا ہے اسی مناسبت سے میں نے وہ احادیث آپ کو سنائیں جو حدیث کے زمن میں پہلے سنا چکا کہ احسان کا عام طور پر جو ہمارے ذہن میں مفہوم آتا ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرنا کسی پر احسان کرنا اردو میں یہ لفظ صرف اسی معنی میں مستعمل ہے عربی میں وہ معنی بھی ہے اس میں لیکن یہ کہ زیادہ تر قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے بطور اصطلاح کے اس کے معنی ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا چنانچہ احسان اسلام اسلام جو ہے آپ کا وہ بہت خوبصورت ہو جائے دل فریب ہو اس میں خوبیاں ہوں اس کے اندر ایک نہیں پائی جائے تو یہ گویا کہ اسلام کا احسان ہو اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے واجب کر دیا ہے ہر شے میں احسان کو یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کر کرو خوبصورت خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو اچھے سے اچھے پہلو پہ کرو بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرو یہ نہیں ہے کہ نیند دلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں جو کام بھی ہے دنیا کا بھی کام ہو اس کے اندر بھی دل لگاؤ حلال ذریعے سے کمانا ہے دل لگا کے کماؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی تاجر الصدوق الامین صدق المین کہ وہ ایسا تاجر جو سچا ہو اور امین ہو اس کا تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا تو اس اعتبار سے دنیا کا کام جو ہے اس لیے کہ یہ تقسیم جو ہے دنیا اور دین کی یہ ایک سطح پر آ کر ختم ہو جاتی ہے دنیا اور دین ایک ہو جاتا جب آپ ساری دنیا کا کام بھی دین کے طریقے پر کر رہے ہو اور آپ کا اصل مقصود و مطلوب آخرت ہو تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں رہتی وہ عین عیپ بن جاتا ہے وہ عین عبادت ہے چاہے وہ آپ اس کے حلال کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے ثواب ہے اس لیے کہ اس نے جائز طریقے سے خود اپنے بھی نفس کا ایک حق ادا کیا ہے اور یہ فرمایا گیا میرے نفس سے حق کم یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے ادا کرو جو بھی تمہارے جسم و جان کے تقاضے ہیں ان کو بھی جائز طریقے سے پورا کرو گے تو وہ عین عبادت بن جائے گی اس پر ثواب ملے گا اس پر صحابہ نے غیرت کے ساتھ پوچھا تھا حضور کیا ہم مستری ہی کرتے ہیں تو اپنے نفس کی جو ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر یہی کام غلط طریقے پر کرتے تو تمہیں صدا ملتی کہ نہ ملتی وہ تو بات ہے تو پھر اگر یہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کر رہے ہو جس پر تمہیں ملے گا تو ان اللہ الاحسان قتم احسان اسی لیے میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ یہ جو تین بنیادی اصطلاحات حدیث جبرائیل میں آئی تھی اسلام ایمان احسان وہ ایک اعتبار سے تو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے اسلام سے اوپر درجہ ہے ایمان کا ایمان سے اوپر ہے احسان ایک اعتبار سے وہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے اسلام میں ایمان صرف ابھی اقراروں باللسان تک ہے ایمان میں وہ گہرا ہو کر نیچے جا کر قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور احسان میں وہ اور اتنا گہرا ہوتا ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ جو پنجابی صوفی شاعر کا قول ہے وہ سنایا تھا یہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیا جانے ہو یہ دل جو ہے یہ چھوٹا سا جو ایک مزگا نظر آ رہا ہے یہ تو ہے جسمانی دل روحانی دل جو حقیقت میں روح کا جو ہے مسکن ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس دل میں اللہ آتا ہے یہ سے قدسی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شعد فرماتا ہے لم یسانی اردی والا سمائی ولا کی یسانی کلب و عبد مومن میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں لیکن میں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اس دل کا چونکہ گہرا تعلق ذات باری تالا کے ساتھ ہے لہذا اس کی گہرائی کا ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے اسی اعتبار سے ایمان اور اور نیچے اور نیچے اور نیچے ہو کر جب اس انتہا کو پہنچ جائے کہ ایمان بالغیب بالکل اتنا ہو جائے جتنا کہ کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے جو ایمان یقین پیدا ہوتا ہے وہ احسان ہے اب اس میں باقی بات وہی رہے گی وہی نماز ہے اسے ایک عام مسلمان پڑھ رہا ہے جیسے بھی ہے اس نے جو رکوع و سجود بھی کیا ہے تو اس میں بھی پورا اس کا حق ادا نہیں کیا ہے لیکن بارہ رکوع کیا ہے کھڑا ہوا ہے سجدہ کیا ہے پڑھا تو وہی کچھ ہے جو پڑھا جاتا ہے لیکن دل لگا ہوا نہیں ہے دل کسی اور دھندے میں ہے دماغ کی چکی جو ہے وہ کچھ اور ہی آٹا پیس رہی ہے تو نماز جو ہے ایک فکری اعتبار سے تو ہو گئی اور اسلام کا تقاضہ پورا ہو گیا لیکن اسی نماز میں اگر وہ دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گا تو اب آپ سوچئے کہ کیا خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اسی نماز میں کیا خوشی پیدا ہو جائے گا یہ احسان و سرات ہو جائے گا یہ نماز کا خوبصورت کر دینا نماز کو خوبصورت بنا لینا اور اس سے بھی وہی جا کر اگر بالکل ایسے ہو جائے کاننا کا تراؤ فائل ترا یراک یہ ایمان یقین اتنا گہرا ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کیا یہ کم سے کم یہ کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت جو نماز کی کیفیت ہوگی یہ نماز کی کیفیت وہ ہوگی جو حدیث میں آیا ہے کیا سلا مراج المومنین وہ تو اہل ایمان کے لیے میراج کے درجے میں تو یہ اصل میں درجات ہیں شکل تو وہی وہ رہے گی نماز کی درجہ احسان تو پہنچ کر بھی نماز تو وہی وہ رہے گی وہی قیام ہوگا وہی رکوع ہوگا وہی سجود ہوگا وہی کچھ پڑھا جائے گا فاتحہ کی تلاوت ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن یہ کہ اس کے اندر اس راہری شکل کے اسی صورت میں برقرار رہتے ہوئے زمین و آسمان فرق فرماتے ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہاں فرمایا گیا ان اللہ قتم الحسان اعلیٰ کل شعیع اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور اچھا انداز اچھا اسلوب اختیار کرنا واجب کر دیا ہر معاملے اب اس میں مثالیں دیے فیضا قتل تم فوسر اگر تم کسی کو قتل کرو تو عمدگی کے ساتھ قتل کرو خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو کیا مانیے یہ نہ ہو کہ آپ کا وار کہیں پڑ رہا ہے مارنا کہیں تھا اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جلد جو ہے یہ پیشہ ہے ہر آدمی جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر گردن اڑانے کے لیے آئے فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ ساس میں قتل کیا جانا ہے اس کو یا کسی اور جرم کی سزا ایسی ہے وہ مرتد ہو کے آئے تو قتل کیا جانا ہے تو یہ قتل کرنا بھی ایسے ہو کہ ایک ہی وار میں گردن اتر جائے اور جو اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو ورنہ یہ کہ وار اوچھا پڑ رہا ہے وہ جو کبھی وہ شیر مجھے یاد آ رہا تھا جگر کا میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دستوں بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں وار تو بھرپور ہونا چاہیے تو ایک ہی وار میں گدل کا اڑا دینا یہ ایک پروفیشنل آدمی کر سکتا ہے ورنہ یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ کہیں تو اس طرح فرمایا کہ قتل تم وار سے خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے ساتھ تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے اور اس کو تکلیف کم سے کم ہو اصل میں تکلیف پہنچانا مقصود نہیں یہ تو عمرت ہے دنیا کے لیے عمرت کے طور پر حقیقت یہ اللہ تعالی نے سدائے رکھی ہے کہ کوئی قاتل ہے قتل ہوتا ہے اس طور سے مرسر عام سب کے سامنے تو معلوم ہوا کہ اس سے لوگوں کے اندر ایک سبق آ جائے گا عمرت آ جائے گا اور قتل جو ہے نا قتل جو ہے اس کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے اسی طرح فرمایا وجہ زبا جب ذبح کرنے لگو کوئی جانور ہے اسے تم آپ ذبح کرنے چلے بکری ہے کوئی میڈھا ہے کوئی اور شہ ہے تو وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو اور اس کی مزید سے جو وضاحت کر دی وہ دہجم سفرات چاہیے کہ تم میں سے جو شخص بھی ذبح کر رہا ہو کسی جانور کو بکری کو مینے کو کسی اور شہ کو گائے کو بیل کو تو وہ اپنی چھری کو تیز کرے یہ نہ ہو کہ اس کو آپ جو ہے وہ کھنڈی چھری ہے اس کو جو آپ رڑ رہے ہیں اور وہ جانور ظاہر بات ہے کہ آخر اس کی بھی نفسیات ہے وہ جانور کے بھی احساسات ہیں حسیات ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ ہے اس میں حیوان ہے وہ بھی زندہ ہے اس کے اندر زندگی ہے تو اب یہ جو اگر آپ اس کے ساتھ جھینگا مشتی کر رہے ہیں اور آپ کی جو چھری ہے وہ کاٹی نہیں رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بل لوہ دہا جو چاہیے کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرے وہ پھر اپنی چھری کو تیز کر دے وورہ زمین ہو اور جو زمیہ ہے اس کو آرام پہنچائے اس کو تکلیف نہ دے جو بھی ہے ذمہ تو آپ نے کرنا ہے بکری کا گوشت آپ نے کھانا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے جائز ہے لیکن یہ کہ اس بکری کو ذمہ کرتے ہوئے اسے اس کم سے کم تکلیف ہو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کھنڈی چھری لے کر جو ہے اس کے ساتھ پل پڑے یہ نہیں ہو بلکہ اس کے لیے تیاری کر کے تو اس معاملے میں اب یہ چیز وہ ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں خاص قسم کی تہذیب اس سے پیدا ہوتی ہے یہ تہذیب ہے تہذیب نفس ہے لوگوں کے اندر ہر کام کو کرنے میں بہتر سے بہتر شکل اختیار کرنے کی کوشش کرنا اسی سے معاشرے کے اندر خوبیاں پروان چڑھتی ہیں اسی سے بھلائیاں جو ہیں ان کا جو ہے ان کی ترقی ہوتی ہے یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے اب اٹھارویں نمبر کی حدیث ہے جن دو جناد تھا وہ ابھی عبدالرحبان رضی اللہ تعالیٰ گھما یہ حدیث جو ہے دو صحابہ سے بن ہے ایک تو ہے حضرت ابو ظر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے یہ درویش صاحبہ سے تھے فوکرائے صاحبے سے اور ان کا فقر جو ہے اور ان کی سچائی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے اسد لہجتن ابو ذر جو اپنی قول میں اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے اس کے ظاہر و باطن کے اندر کوئی بات برابر فرق نہیں ہے وہ میرا یہ دوست ابو ذر ہے اور انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی شخص کی اگر یہ خواہش ہو منکانا یا سرزور علا زہد عیسیٰ اب آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام میں زہد جو ہے یہ, یہ دو ایک ہی وقت کے جو ہم اصل نبی ہیں حضرت یا اور حضرت عیسیٰ زہد انتہائی درجے کا انتہائی درجہ تو جس شخص کی خواہش ہو کہ وہ عیسا کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے دیکھنا چاہے کہ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ظاہر تھے وہ میرے ساتھی ابوذر کو دیکھے ابو ظہر کے اندر بھی زہد جو ہے وہ اسی درجے کا ہے جس درجے کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھا تو ایک تو وہ حضرت ابو ذہیث کے نام ہی ہے دوسرے حضرت معاذ میں جبر ہے وزیر اللہ تعالیٰ وہ بھی بہت نمایاں ہے ان کی ایک حدیث ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کیونکہ یہ جو ہے صحابہ میں سے ابو ذر فقرائے صحابہ میں سے درویش صحابہ میں سے فقراء میں سے اور یہ فوقائے صحابہ میں سے ان کے بارے میں حضور کا جو قول ہے افان الطفیل کے سیزے کے اندر وہ یہ ہے کہ آلم بلحلال بالحرام معذ الجمل میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاش رضی اللہ تعالیٰ بعض جبل رضی اللہ تعالی اب یہ دونوں راوی ہیں اس اعتبار سے اس حدیث کی اہمیت زیادہ ہوگی یہ صحابہ میں سے دو ہیں جن سے یہ روایت شروع ہو رہی ہے روایت کیا ہے حضور نے فرمایا کن کا جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ عط میں کم ہوا اور اگر کوئی برائی کا صدور تم سے ہو جائے تو اس کے فوراً اس کے پیچھے کی نیکی کا کام کرو تاکہ وہ اس برائی کو محف کر دے ختم کر دے دھو دے تمہارے نام اعمال سے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو کر وہ جو ڈیبٹ کا انٹری ہے وہ ختم ہو جائے وہ خالق ناسا بخلقن حسن اور لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ وہی تہذیب جس کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ اصل میں اسلامی تہذیب اور تمدن کا یہ جو خد و خال ہے ان میں جو حسن ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اس قسم کی احادیث جو ہے ان پر عمل کرنے سے وہ معافہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا اتق تقل ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ہوں کہ کرو اس سے پہلے میں وہ حدیث حدیثہ مسرا چکا ہوں فتقو اللہ جسب نارا دیا تکوا ہونا چاہیے چاہے آپ خلوت میں ہے چاہے جلوت میں ہے چاہے آپ العنان کوئی کام کر رہے ہیں جسے دنیا دیکھ رہی ہے اور چاہے آپ تنہائی میں کوئی کام کر رہے ہیں جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. وہاں سوائے اللہ کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجمے میں کوئی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی خیال آ جائے گا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کام ٹھیک کروں یہ ایک فطری طور پر بھی ہو جاتا ہے آپ کی نیت میں رہا نہ بھی ہو تب بھی کسی نہ کسی درجے میں فطری طور پر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے لیکن آپ تنہائی میں ہیں تو وہاں اگر آپ وہ بہترین انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعات اس کی جڑیں آپ کی شخصیت کے اندر مضبوطی کے سر جمیں ہیں تو یہ تقیلہ سو کن کا جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ صحیح تب ہو اور اگر کوئی مرائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس کو مٹا دے گی یہ در حقیقت اس کا میں چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ میں جو بات آئی ہے اس کے حوالے سے اس کو سمجھ لے سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی بھی کی باد صحابہ کو کچھ سزا بھی دی وہ تفصیل لمبی ہے اس کی وہ میں بیان نہیں کر سکتا جو بغیر کسی ادور کے نہیں گئے منافقین نے تو جھوٹے بہانے بنا لیے حضور یہ تھا یہ تھا یوں تھا یوں, تھا, یوں. اچھا جوڑ گویا کہ آپ نے ان کو اہمیت نہیں دی اور آپ نے یہ نہیں کہا جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے حضور کی مرموت تھی شرافت تھی یہ آپ کا اخلاق حسم تھا لیکن وہ تین صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مان لیا حضور کوئی ہماری کوئی عذر نہیں تھا بس ہمارے نفس نے ہمیں بہکایا ان میں سے ایک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضور جس قدر میں خوشحال حال اور مالدار اس وقت تھا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا میرے پاس سواری نہیں تھی نہیں میرے پاس یہ حضور نہیں جتنا میں صحت مند اس وقت تھا اتنا میں اس سے پہلے نہیں تھا یہ سب کچھ لیکن میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ حضور تو ابھی روانہ ہو رہے ہیں نا اور تیس ہزار کا لشکر نکل جا رہے ہیں تو لشکر تو آہستہ آہستہ چلے گا تم جو ہے تمہاری پاس جو تمہاری ناک جو ہے ہےٹنی وہ بڑی تیز رفتار ہے ابھی ایک دو دن کے بعد تم چورا ہو جانا جا کے پکڑ لو گے حضور حضور یہ ہے ہے وہ جو نفس دے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا ہے اس کا فیصلہ نہیں جانا ہے لیکن ذرا یہ گھر کا آرام اور آسائش ابھی ایک آدھ دو دن دو دن تین دن اور دیکھ لو ابھی وقت لگے گا حضور کو تم جا کے تنہا تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جانا اگلے دن پھر یہی اگلے دن پھر یہی چند دن کے بعد احساس وقت تو میں کتنا بھی تیز جاؤں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا لہٰذا بیٹھے رہ گئے انہوں نے مان لیا بات انہوں نے سزا دی اس موقع پر سورہ توبہ میں ایک تقسیم آئی ہے صحابہ کی کہ ایک تو ٹاپ پر وہ لوگ ہیں السابقون من مہاجرین السار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ ہے ٹاپ پر سابقون ال سابق الاولون جو مہاجرین انصار میں سے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کے سابق کے کم سے کم دس پندرہ برس بعد کے آدمی اس لیے کہ وہاں تو ایمان پہنچے بہت دیر میں لیکن یہ اصل میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی بات سامنے آئی فوراً مان لینے یہ صدقیت یہ جیسے صحابہ مہاجرین میں, میں تھی اسی طریقے سے اس کی مثالیں جو ہیں حضرت ماس سعد ماس اس کی بہت بڑی مثال ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ انصار میں بھی تھی تو درجے میں برابر ہو جائیں گے اابقن مل مہاجرین و لذین تباؤ بے احسان اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ دیکھیے وہی لفظ آیا احسان پوری خوبصورتی کے ساتھ یعنی اگرچہ انہیں وقت تو لگ گیا کچھ فوری طور پر تو ایمان نہیں لائے دے ٹک کچھ نہ کچھ وقت لگا ہے لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا بھی ایمان خالص تھا اور بڑے خلوص کے ساتھ اور پوری گویا کہ قلب وہ ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ کوئی مان ہے تو یہ تو ہے رضی اللہ عنہ, و رضی اللہ عنہ یہ تو سب سے اونچے مقام پر ہو گئے سابق اور متبعین اب احسان پھر درجہ آ گیا منافقین کا ان منافقین کے ذمہ میں فرما دیا گیا قرآن مجید میں سور توبہ کے اندر وہ منافقین بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ حضور ہم سے صدقہ آپ وصول کر دیں ہمارا چندہ لے لیں ہمیں اس جہاد پر جانے سے جو ہے آپ مفت کر اب اس میں یہ ہے کہ غزوہ تموگ سے پہلے کسی غذے میں نفیر عام نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ ہم مسلمان نکلے لازم تو حضور ان کا حضور بھی قبول کر لیتے تھے اور ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ اور کوئی نفقہ پیش کیا گیا کوئی انفاق کیا انہوں نے وہ بھی قبول کر لیتے تھے لیکن یہ کہ غزوہ تموک کے بعد سے حضور کو روک دیا گیا اب ان منافقین کے صدقات آپ قبول نہ کریں اب ان سے کوئی ان کے دفقات جو ہیں اللہ کی راہ میں بظاہر جو خرچ کرنے قبول نہیں کریں گے بلکہ کہہ دیجئے کہ آیات نمبر تریپن اور چون ہے سورہ توبہ کی کل انفکو تاون او کربی ان سے کہہ اے منافکوں تم چاہے خرچ کرو دلی آمادگی سے یا مجبوری سے کیا کریں کسی نہ کسی طریقے سے کس جان چھوڑانی ہے نا انسکو تو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اب معاملہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ تم یقیناً سرکش لوگوں میں سے ہو باغی لوگوں میں سے ہو تم فاسقوں میں سے ہو یہ سارا تمہارا طرز عمل جو ہے اسے ثابت کر دیا ہے اور فرمایا اس کے بعد میں ماں منایا ہوں اللہ قبروں مل رہا ہے وہ اور یہ جو نہیں منع کیا گیا ہے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے نہیں روکا ہے کسی چیز نے ان کے صدقات و نفقات کی قبولیت مگر اس نے کہ حقیقت میں وہ قہر کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ میں جیسا کہ بارہا مختلف مواقع پر منافقین کے بارے میں تدرین معاملہ آگے بڑھا ہے سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ منافق آیا ہی نہیں نفاق کا لفظ ہی نہیں ہے صرف مرض ہوں کلو میں ان کے دلوں میں ایک روگ ہے ایک مرض ہے ایک بیماری ہے باقی لفظ اس کا واضح نہیں کیا کہ یہ منافقت ہے نفاق ہے آل عمران میں ایک جگہ لفظ آ گیا ہے لیکن سورہ نصاب میں کھل کر بات ہوئی ہے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. وہاں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے یہ جی نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسالا اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ جو ہے اگرچہ توبہ کا بالکل بند نہیں کیا گیا لیکن بتا دیا گیا کہ اب معاملہ سخت ہو جائے گا یہ سورہ توبہ میں آ کر کہہ دیا گیا کہ اب دروازہ بند ہے اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور استغفار نبی بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے تقفر او اولاد استغفر رہوں نہیں یقر اللہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ہر بھی معافی کرے اللہ تعالی کی طرف سے یہ روک دیا گیا حدود سورہ منافق میں بھی یہی آیت آئی ہے. اس حوالے سے یہاں معاملہ ہے سورہ توبہ کا اب یہاں گویا کہ قرار دے دیا گیا ہے کہ تم نے حقیقت ہو چاہے یہ کہ تم بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہو لیکن تم حقیقت کے اعتبار سے تمہارا پردہ چاک ہو چکا ہے کہ تم کافر ہو لہذا تم سے کوئی صدقات اور نفقات قبول نہیں ہوں گے لیکن اس کے درمیان میں سابق الہاجرین انصار ٹاپ پر وزین اس کے نیچے پھر منافقین لیکن منافقین اور ان کے درمیان تابعین جو ہیں ان کے درمیان و تباہم ایک درجہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف المان یہ زوف ایمان مستقل بھی ہو سکتا ہے اور زوف ایمان عارضی بھی ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے ایمان کے اندر زوف پیدا ہو جائے جیسے کہ میں نے حضرت کعب ابن مالک کی اپنی بیان کے تفصیل سے آپ کو بتا دیا وہ نفس جو ہے وہ انہیں بہلاتا رہا کہ کوئی نہیں کوئی بات نہیں جانا چلے جانا تم نے منہ نہیں موڑنا ہے جہاز سے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ابھی تیزی کے ساتھ جانا حضور سے مل لینا ابھی ایک دو دن اور تین دن اور اپنے یہ جو بھی نخلستان ہے اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاؤ گھر کی آسائشوں سے فائدہ اٹھا لو لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان تو کمزور ہوا ہے منافقت نہیں تھی وہ تین حضرات جنہوں نے آ کے اپنا یہ قصور مان لیا کہ حضور ہمارے بھی زبان ہے ہم بھی باتیں بنا سکتے جیسے منافقین جا رہے تھے جھوٹے بہانے بنا بنا کر اور حضور کیا تھا ٹھیک ہے جائیے ہم بھی کر سکتے لیکن نہیں آج ہم آپ کو اگر کسی طریقے سے راضی کر بھی لیں گے تو کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے اس لیے صحیح بات بتا دیجیے تو ان کے بارے میں فرمایا ہے وہ آ قرون ضلع میں سوالح آخرا صحیح ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی گڑبڑ کر دیئے ابھی وہ سمجھئے کہ ہم میں سے بہترین لوگ بھی در حقیقت اس کیٹیگری میں آئیں گے بہت ہی کم ہوں گے جو اس سے اوپر کی دو کیٹیگریز ہیں جو ان کے اندر شامل ہو سکتے ہوں اس میں تو آئیں گے ٹھیک ہم ہے ہمیں اپنی منتیوں کا اعتراف ہے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے اپنی کمیوں کا اعتراف ہے پھر یہ کہ اگر کوئی برے کام ہم سے صادر ہوتے ہیں تو اچھے کاموں کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے کو بھلے کام کی کو نیکی کی کو و تقویٰ کا معاملہ بھی ہے اللہ تعالی اس کی توفیق دیتا ہے تو یہ جو ہے یہ اس بار سے بہت اہم آیت وہ آخرون طرفو بلوب ہے خرط امن سوال و آخر و صحیح ہے غفر الرحیم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا یا دوسرا صحیح ترجمہ ہوگا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کبال رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا توبہ کی معنی پلٹنا ہے ایک توبہ بندہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے گویا کہ اس نے پیٹ پھیر لی تھی اللہ کی طرف سے اور دوسری طرف رخ کر لیا تھا گناہ کی وجہ سے توبہ کرتا ہے پلٹتا ہے اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے دوبارہ اور اعتراف کرتا ہے اپنی خطا کا اور استغفار کرتا ہے معافی چاہتا اللہ سے اللہ تعالی نے بھی جب اس نے روح موڑ لیا تھا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا رخ موڑ دیا تھا اب اس کی جانب رحمت کا رخ نہیں رہا تھا جب بندہ جو آیا ہے اس نے پھر اپنی توجہ اللہ کی طرف کی ہے اللہ تعالی بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو تائب یا توبو یہ دو طرفہ ہے بندے کے لیے بھی بندے کے لیے بھی توبہ کا نفس ہے بنی آدم خَطَاؤون مَخِيرُ الخَطَائِن تَوَّابون تمام بنو آدم جو ہیں انتہائی خطا کار ہیں غلطیاں ہوتی کس سے نہیں ہوتی ال انسان مُرَكَّبٌ مِن نِسْيَانِ وَالخَطَأ بھول چوک اور, اور خطا اور سب سے انسان جو ہے انسان کے اندر تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازمی اجزاء کے طور پر اس کی سرشت کے اندر موجود ہے تو خطاون تو سب ہیں وہ خیر الخط تو طواب بندے بھی ہیں اور اللہ تعالی کے رحی وہ بہت طواب ہے بہت وح فرمانے والا تو ذکی اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیفتین کے صدقہ قبول نہیں ہو رہا فرما لیا گیا کہ اب ان کی طرف سے کوئی سستا کوئی انفاق کوئی چندہ کوئی بھی آئے قبول رکھیے رد کر دیے اس لیے کہ اب طے ہو چکا ہے کہ وہ اصل میں چاہے اوپر انہوں نے وین ابھی لگا ہوا ہے اسلام کا ایک دعوی, دعوی دعویٰ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے ہیں ثابت ہو چکا ہے لیکن یہ جو اہل ایمان ہے وہ آخرون کرف ہوں میں جلو میں ہوں انہوں نے گڑمٹ کر لیا ہے ملا دیے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں کچھ برے بھی اصل ہوں گے تم علیہ من اللہ غفر الرحیم قریب ہے کہ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے اس لیے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم خود من والر تو سکی ہم بے ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے یہ ان کے ایمان کی علامت ہے یہ جو صدقہ دے رہے ہیں کیونکہ منافق نہیں ہے خلوص دل کے ساتھ دے رہے ہیں آپ قبول کر لیجئے تو ہیرو ہم, ہم بہا اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے جو بھی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے جو بھی کدورت جو بھی سمجھئے کہ کوئی سیاہی آ گئی تھی دل پر کوئی داغ لگ گیا تھا تو وہ پاک ہو جائے گا دھل جائے گا صاف ہو جائے گا تو ذکی بیہ بہا آ گئے اور ان پر ان کے لیے دعا بھی کیجئے ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کیجئے استغفار کیجئے ان نسلا کا سکم اللہ آپ کا دعا کرنا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے اس نفقات کو ان کے صدقات کو قبول فرما لے تو یہ ان کے لیے تسکین کا موجب ان کے جو ہے زخموں کے اوپر پھاڑ رکھنے کے مانند ہو جاتا ہے واللہ سمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا تو یہ حدیث ہے اطلّہ ہے سما کنتا و تب اس صحیح تم ہوا جب بھی کبھی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے برائی ہو جائے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے فوری طور پر توبہ بھی کرو اور فوری طور پر کسی نیک کام کا اہتمام کرو کوئی صدقہ ہے کوئی خیرات ہے کوئی اور نوافل ہے کسی اور طرح سے دین کی خدمت کے اندر زیادہ وقت لگانے کا معاملہ ہے اس سے یہ ہے کہ جو بھی خرابی ہوئی ہے اس کو وہ محف ہو جائے گی اطائی بنا زمبے کم اللہ زمبا نہ ہوں ہمارے ہاں تو توبہ کا دروازہ اتنا کشادہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اگر حقیقی مفہوم میں توبہ کر رہا ہے تو بالکل ایسے جیسے ہی نے گناہ کیا ہی نہیں صاف ہو جاتا ہے بلکہ یہاں تک آتا ہے سورہ الفرقان میں کا اللہ حسنات جب توبہ صحیح معنی میں کی جائے اللہ من تاب و آمن سید آتم حسنات ایس وہ جو صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے وہ جو سیاہ دھبے تھے یہ سیاہ مال کا اندراج تھا ان کو دھو کر اور اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج کر دیتا ہے اور دوسری بات اس میں آئی ہے وہ خالق نا صاحب خلوق حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو زندگی گزارو خلوق الحسن ایک اور حدیث میں آتا ہے ایل ایمان سب سے افضل ایمان کون سا فضول نے پوچھا اور سب کہا اللہ رسول عالم پھر فرمایا خلق انحسن وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسن ہو لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش آنا اسی لیے فرمایا ہے تبسم کا فی وج عدا ختم ہو اگر تم اپنے بھائی سے متبسم چہرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو کوئی شخص آیا ہے آپ نے تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کیا اس کا بھی دل کھل اٹھا اور ورنہ یہ کہ اگر آپ نے ابوسم کم تریرا بنے ہوئے بس جیسے کہ کوئی زبردستی کوئی آگیا ہے اسے کوئی ویلکم اور آلن سلن کے آنے آپ نہیں ہیں تو اسے بھی یہ افسوس ہوگا گیا بخام کا کیوں آ گیا ان کے پاس لیکن یہ کہ اگر آپ تبسم کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں انہیں ویلکم کہو ان کا جو استقبال کرو تو یہ جو حسن اخلاق ہے حضور کے بارے میں یہاں تک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور سے کوئی مسافہ کرتا تھا تو حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑا اس لیے کہ یہ ہاتھ اپنا کھینچ لینا یہ آپ کی اس جو مروت اور شرافت کے خلاف تھا جب تک اسی طریقے سے جب کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا آپ سے گفتگو کرتا تھا تو آپ پوری طرح بڑھ کر اس کی بات سنتے تھے یہ نہیں کہ بس سیدھے رہتے ہوئے یوں کر لیا اس میں بھی جو ہے ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے پوری طرح رخ اپنا موڑ کر اس کی بات سمجھتے تھے اس کی بات سنتے تھے اس کی طرح متوجہ ہوتے تھے تو یہ جو اخلاق حسنہ ہے ان میں یہاں تک بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ حضور سے حضرت عائشہ کی حجرے میں کہ آپ کو کہا گیا کہ فلان شخص آیا ہے آپ نے فرمایا اچھا بھیج دو آ گئے ظاہر بات ہے حجرہ تو ایک ہی ہوتا تھا ہوتا کیا تھا حدور کی زوجہ محترمہ ہیں وہ پیٹ کر لیتی تھی وہ چادر اپنے اوپر لے لیتی تھی باقی اسی حال کے اندر جو ہے وہ سانپاتے تھے حضور نے بڑے اس خوش بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اسے خوش آمدید کا اس سے بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کی جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ تو اس شخص کے بارے میں بہت بری باتیں بھی بتاتے رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے لیکن آپ نے اس کا جو استقبال کیا اور اس کے ساتھ جو گفتگو کی اس کا اکرام کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں حسن خلق کو کیوں چھوڑ دوں وہ اس کا جو بھی معاملہ ہے جو بھی اس کے کردار ہے جو بھی اس کے کرتوت ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں تو میں جو ہے خوش اخلاقی کو کیوں ترک۔ کروں تو خل حسن یہ اصل میں خالقن سا بے حسن لوگوں کے ساتھ رہو اور رہو بہترین انداز میں اخلاق حسنہ کے ساتھ خوبصورت انداز میں شائستگی کے ساتھ تو یہ انداز جو ہے یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ جو حدیث ہے اسے امام طلمی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسنون اور بعض نسخوں میں آیا ہے حسن صحیحون اونچہ درجہ ہو گیا حسن سے بھی تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی گویا کہ بہت مستند احادیث میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان حدیث میں آئی ہے اکولف اللہ